اتنا ہی آسان ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیوں کی جہاد کیوں نہیں کر لیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد اپنی قوم کو جہاد کا حکم کیوں دیا اتنا طویل عرصہ جہاد کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمینی حقائق پر غور کرو اس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں چالیس پچاس افراد ایمان لائے تھے وہ پوری دنیا کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے یہ زمینی حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی جہاد کے لیے قوت کی ضرورت ہے جس کے اللہ نے حکم دیا ہے اس اعتراض کے جواب میں آپ کیا کہیں گے جی ایک یقینی بات ہے کہ جہاد کے لیے بازی استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر یہ صرف جہاد کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کا یہی حکم ہے جیسا کہ اگر آپ کے جسم میں نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو آپ کے حق میں کھڑے ہونے کا حکم ثابت ہو جائے گا اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے پھر اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھنے کا حکم بھی آپ سے ثاقب ہو جائے گا تو آپ لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہر عمل اور ہر عبادت کا یہی معاملہ ہے تو جہاد کے لیے بھی استطاعت اور طاقت شرط ہے یہ بس صحیح ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے و آدال مستطوۃ قو و مرباۃ الخیل ترب نبی ادال وادم ان کے لیے قوت تیار کرو افسوس یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں پہلے ان حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ قوت کی تیاری میں کتنے مصروف ہیں قوت کی تیاری کے معاملے میں تو ان پر کلازوٹ کے قوانین کے مطابق پابندی ہے کہ معاشرہ غیر مسلح ہونا چاہیے تو آپ کے اپنے زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ آپ کا نظام کفری ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم زمینی حقائق کو دیکھیں گے زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قوت کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں مگر آپ پر کلازوٹ کے قانون کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ قوت تیار نہیں کر سکتے اب اس کا آپ کیا کریں گے تو اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بس جدوجہد ہو رہی ہے تو یہ بات صحیح نہیں اب یہ بات کہ کتنی قوت جمع کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی یہ لوگ تلبیس سے کام لیتے ہیں نصوص میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاد اس وقت کیا جائے گا کہ جب دشمن کے جتنی قوت جمع ہو جائے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدم اسلم یعنی ان کے لیے اتنی تیاری کرو جتنی تمہارے لیے انہوں نے کر رکھی ہے بلکہ اللہ اضا وجل نے فرمایا کہ مستقا من منقواہ جتنا تم سے ہو سکے پھر سوال میں ایک بات یہ مذکور ہے کہ موسا علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا بلکہ دعوت دی تو مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعوت دیں اور جہاد کی کوئی ضرورت نہیں تو اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر موسا علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ نہیں ہوئیں اور یہ لوگ انہی شریعتوں پر عمل پیرا ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی تو بنی اسرائیل کا ملک موجود ہے یہ لوگ وہاں چلے جائیں اور یہودی ہو جائیں اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد پچھلی شریعتوں پر عمل کرنا ناجائز ہے ان کو بحیثیت قانون دیکھنا حرام ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ و نہای میں فرماتے ہیں فمن ترک الشرع المنزل على محمد ابن عبداللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وتحاقمہ علاغری ہی منشراء علم منسوختی بقد کا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شریعت کو جو کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی چھوڑ دے اور ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرے جو کہ منسوخ ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہو اور کوئی شخص پھر بھی نوح علیہ السلام کے دین پر عمل کرے تو وہ کافر ہو جائے گا من بلّہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دین کی طرف جانا ہمارے لیے ناجائز ہے کفر ہے حرام ہے اب یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ زمینی حقائق پر غور کریں تو واللہ عالم اس شخص نے یہ بات کس کتاب سے نکالی ہے تو سے نکالی ہے انجیل میں دیکھی ہے یا زبور میں کہیں دیکھی ہے یا قرآن سے اسے کہیں ملی ہے نہ جانے یہ لوگ یہ بات کہاں سے نکال کے لائے ہیں ان چار معتبر کتابوں میں تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں لکھی ہے نہ کسی حدیث میں موجود ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ زمینی حقائق پر غور کریں یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمینی حقائق پر غور کرو پھر یہ کہنا کہ موسا علیہ السلام یا نوح علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا تھا تو بات یہ ہے کہ انہیں اللہ وجل کی طرف سے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ اس حکم کو پورا کرتے تو جس وقت تک موس علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا تو اس وقت تک انہوں نے جہاد نہیں کیا اور جب انہیں جہاد کا حکم دے دیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم جنگ کے لیے جانا ہے تیار ہو جاؤ زمینی حقائق اس وقت بھی ایسے ہی تھے کہ ان کی قوم ایک انتہائی بیکار قوم تھی اس وقت کے زمینی حقائق یہ تھے کہ ان کی قوم نے کہا ادہب ان تب ربک فقوطلا ان نہ انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ہم یہیں بیٹھے ہیں ہم جنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام کی قوم نے کہا ان قوم قومنجبارین و انا الد خلحا حتِ یخرجوما <مِنْحَا> جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا اور ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں ان نفیحہ قومن جبارین بڑی بڑی بلائیں رہتی ہیں ہم اس علاقے میں کسی صورت داخل نہیں ہوں گے حت تِ یخرجومنہ فن دَاخِلُونَ لیکن اس وقت کہ جب وہ اس علاقے سے نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت کے موسا علیہ السلام کی قوم کے زمینی حقائق تو یہ تھے کہ ان میں جہاد کا جذبہ بالکل تھا ہی نہیں وہ ایک بزدل قوم تھی اور ان کے مدِ مقابل ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی تو جب انہوں نے جہاد کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ان سے فرمایا ان نہا محرمۃ علیہم اربعین صنعت یتی ہوں نفل اعودی القوم الفاسقین۔ انہیں فاسق کہا گیا موسٰ علیہ السلام نے انہیں فاسق فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ فف رخ بینا و بین قوم الفاصقین فرمایا یا اللہ میری اور میری اس فاسق قوم کے درمیان جدائی لے آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فاسق کہا اور پھر اس کے بعد وہ اس زمین سے چالیس سال کے لیے محروم کر دیے گئے یتی ہوں نفل اوری فلاط اسال قوم الفاصین تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا قانون کے نازل ہونے کے بعد ملتی ہے اس سے پہلے نہیں ملتی لاجریمت والا اب یہاں چونکہ نس آ چکی تھی اور نس کے آنے کے بعد زمینی حقائق کی بات کرنا اور انہیں دیکھنا ایک جرم ہے اگر زمینی حقائق کو دیکھنا صحیح ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے سزا ساقت ہو جاتی لیکن پھر بھی ان کو سزا ملی لہٰذا یہ دین میں تحریف ہے انبیاء علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ پر یہ اتنا بڑا جھوٹ باندھنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو کہا تھا کہ زمینی حقائق پر غور کرو یہ کہاں آیا ہے یہ عبارت کس کتاب میں ہے ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے یہ کب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے منقد اب علیہ متعمدن فل یا من مقادار جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کر لے پھر بعض محدثین نے تو اس میں کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے البتہ اس پر اجماعی فتویٰ نہیں ہے پھر یہاں تو ستم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر خالص جھوٹ باندھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زمین حقائق پر غور کرو امن عظلم و ممن افطار کا دبا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے